یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نیلانت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی انکھیں پھوڑ دیں